بن اسرائیل سے پوچھو ہم نکتن روشن نشانیاں انہیں دے اور جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے